Özellikle <gülüyor> sabah دیکھے ذرا لیکی کا کام کرے موٹر سائیکل درمیان راستے کو صاف رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہدایت ہے اس سے الحمدللہ اہل اسلام کے اخلاق کی خوبی واضح ہوتی ہے اللہ چاہے تو دین پھیلتا ہے نماز اوپر پہلی چھت پہ جا کر پڑھ لے اگر ابھی شروع نہیں کی تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی نماز میں بھی ہم جو ہے کھلے جانیں گے اور آپ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو گئی جزاک اللہ خیر افسن الجا الحمد للہ سلام والا محمد و ال اهل بيته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى لو تدرون الحياه الدنيا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي صُحُفِ نُبُلًا صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى فَذُو فَلَاحٍ باقيا. دنیا اور آخرت کی فلاح اسی کے لیے ہے جس نے کافی اختیار کی تزکیہ اختیار کیا شرف کفر براٹ اور تمام گناہوں سے ممکن حد تک جتنی اس کی طاقت یہ کون ہے یہ وہ ہے وضاح کا رسم رب جو اللہ اس کے نام کا ذکر کرتا ہے اللہ کی پہچان کے ساتھ یقین ہے اللہ کا ذکر اس طرح جس طرح انبیاء اور رسل نے سکھایا علیہ مسلط وسلام وسلّہ پھر وہ نماز پڑھتا رہا نماز چوٹی کی عبادت اللہ کی اور عبادات میں سے اور جس نے نماز صحیح پڑھ لیں جیسے کہ پچھلے دو تین برسوں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس نے صحیح نماز پڑھ لی اس کی نماز نے اس کی زندگی کے تمام دوستوں کو روشن کر دیا نمازی صرف مسجد میں نمازی ہو اور باہر نکل کر وہی ہو جو لوگ ہیں تو یہ اللہ نہ کرے ان میں سے نہ ہو حل نہ ہوں عام سلا وہ جو اپنی نمازوں سے واسب ہے اللہ نے ان کے لیے کیا بیان کے فوائد مسلم اللہ دین عام صلا ہنسا ان کے لیے غیر ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے جہنم کی ایک خاص بادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے راس رہے گئے اور بس دکھاوا کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ نماز نہیں نماز وہی نماز ہے جو پوری زندگی کو نمازی بنا دے وہ ہوں راہ کے رو اور وہ جھکنے والے ہوں ہر معاملے میں اللہ رب عزت کی یاد کرنے والے وہ معلوم ہوں ہر ان کا معاملہ لین دین اور ان کی زندگی کے تمام نقش اور خب و خال اس بات کی گواہی دے دے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں تو یہ اتنی بڑی خوبیاں اور اتنا بڑا سوال ثابت قدمی یہ کیسے حاصل ہوگی فرمایا کہ یہ ایک طریقہ ہے اس کو حاصل کرنے کا اس کا الٹ بیان کیا کہ جس کے حصول کی وجہ سے لوگ جہنم میں گئے وہ کیا ہے بر اس سرون الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زندگانی کا ایشار جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہو اسے تردید دیتے ہو ور آخرت خیری حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی اور یہ دنیا حارضی ہے اور یہ بہتر نہیں ہے اس سے کسی اعتبار سے بھی <سؤال> <حَادَ> لفولا <لَفِصُحُ> <الْحُولَ> پھر اس کی اہمیت کو اتنا بڑھا دیا کہ ایسی بیانہ بیان کی کہ جو سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ یہی بات ہم نے پہلے صحیحوں کو کہی تمام صحیح سے جو آسمانی نازل ہوئے ان میں یہی بات تھی کہ اے لوگوں دنیا کی زندگانی کو ترجیح نہ دو ورنہ اللہ یاد نہیں رہے گا نماز نماز نہیں رہے گی اور تم فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہوگئے بلکہ تمہیں یہ دنیا کی چکر چاہوں اور دنیا کی کھیت آخر ایک کار اپنی طرف لے جائے گی اور اللہ سے دور کر دے گی یہ شیطان کے تمام طریقے ہیں فرمایا ابراہیم اور موسا ابراہیم اور موسا علیہ مسلاۃ وسلام دو العظم رسوم کا ذکر کیا کہ ان کے صحیح سے بھی یہی بات لیے ہوئے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان جس طرح ایمان لانے کا حق ہے یہ نجات کی کنجی ہے اور جس شخص کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ دنیا میں اسلام کے راستے پر جم جائے یہ ممکن نہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو لوگ غفلت مطلب کا شکار ہیں وہ سب کفار ہیں کو خواہ ہے باز یہ کہنا مخصوص نہیں ہے یہ ڈراوا ہے ہے ہاں جس کی زندگی پوری کی پوری دنیا ہی کے لیے ہو گئی اور اس کی تمام پالیسیاں اور تمام اس کی دن رات کی کوششیں باوجود نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے باوجود اشیاء کا اقرار کرنے کے صرف اور صرف دنیا کی گنج گھومتی ہی. یہاں تک کہ جس وقت دنیا اور دین سامنے آتے ہیں وہ نپٹ کر دنیا کے ساتھ نپٹ جاتا ہے اور دنیا کو اختیار کرتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سولے دیکھیں شخص متاد کہ اپنی شخص دنیا کی حص اسی کی عکاس کی جا رہی اور دنیا ب وہ دنیا کو اختیار کرتے جب بھی دنیا آمنے سامنے ہو جائے پھر ای کلین ہر شخص اپنی رائے کے اوپر چل رہا ہے تو دا ان کو چھوڑ دے دے اپنی جان کو سنبھالئے بندہ اب دینار کا بندہ ہلاک ہوا خمیزہ کا اور خمیلہ کا کپڑوں کا اور دنیا کے مختلف سامان تائز کا بندہ ہلاک یہ اسی طرح سے کہا اور اسی لیے کہا کہ اس دنیا کی حقیقت کو مومن ہی سمجھ سکتا اور اگر یہ عقیدہ سبق ہو جائے تو آدمی کو سب کچھ مل گیا قرآن کیا ہمیں سکھاتا ہے لوگ سارے کے سارے ایک ہی امت نہ بن جاتے یعنی امت کفر سب کافر نہ ہو جاتے رہ تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے کیا بنا دیتے کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑیاں جن پر یہ چڑھ کے چھتوں پر پہنچتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے ہیں لبیوتی اب وابن ون علیحا یس تقیون ان کے گھر کے دروازے بھی چاندی کے روکتے اور ان کی بیٹھنے کی مصنوعے سب چاندی کی بن جاتی وہ زروفا اور سونے کے بن جاتے یہ سب جو بیان کیے گئے دنیا یہ سارے کا سارا بھی ہو جاتا تو دنیا کی زندگانی کی قلیل متا ہوتی کا دن مستقیل اور آخرت پھر رب کے پاس صرف متقیوں کے لیے پھر برما بمیا ذکر رحمان جو رحمان کے ذکر سے رافل ہے اس سے مراد کفر اعراز ہے وہ کفر وہ کفر وہ جو کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی یہ جاننے کی ساری زندگی کوشش ہی نہیں کی میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں میری پیدائش کا مقصد کیا ہے یہ کون ہے جس نے مجھے ایک ناگان بچپنے سے جوان کیا ایک حالت تھی کہ میں اپنی گندگی بھی صاف نہ کر سکتا تھا اپنی خوراک بھی اپنے منہ میں ڈال نہ سکتا تھا جب تک کہ ماں جس کے دل میں میرے لیے ہمدردی ڈالی گئی اس نے مجھے کھلایا پلایا نہیں اور سب جانوروں کے بچے بھی یہی پڑ جاتے ہیں کہ اللہ ماؤں کے دلوں میں ہمدردی ڈالتا ہے اور پیار اور محبت ڈالتا ہے تو وہ کیوں نہیں سوچتا پھر میں جوان ہو گیا ترمند ہو گیا پھر یہ جوانی میرے اندر سے نکلنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ میں بڈا فوسٹ ہو گیا اور موت کے قریب دنیا کو نظر آنے لگا یہ سارا یہ کائنات چلانے والا کون ہے کیوں نہیں سوچا یہ قبر ہے اللہ کون ہوتا ہے پرواہ نہیں صرف سوچا کیا کہ میں دنیا کے اپنے معاملات کیسے درست کر لوں یہ ایسا محفوظ سا اپنے لیے مکان بنا لوں اور پناہ گاہ بنا لوں کہ پھر دنیا کی کوئی تکلیف مجھے دکھ نہ دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خدا عملی نے فرمایا یہ بخاری ہے بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے اب نے آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر دیتی ہے با. ایک وادی مل جائے تو دوسری وادی کی خاش کرتا ہے لالچ کبھی بھرا نہیں کرتی پہلے ایمان ہے جو رجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کی نخر ہے رضے آخرت پر چڑی ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ یا شو ذکر رحمان جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اس پر ایک سیتان مسلط کر دیتے استح وضا علی مش سیتان ذکر اللہ استح یہ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا یہ اس طرح ہے استح ہے کہ اس کے اوپر مسلط ہو کر اس کی باغیں پکڑ لیتا ہے اور جیسے گڑے کو چلانے والا چلاتا ہے اس طرح سے ہانکتا ہے شیطان ذکر اللہ ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا میں شیطان ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے کریم وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے یار ہوتا ہے تو برباد کرواتا ہے سبھی یہ احسیاتی ان کو اللہ کے راستے سے روک دیتے بھیا قبول انگ انہم یخ فنون اور بد نصیبی کی انتہا کہ دمان یہ کرتے کہ اچھے کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر انصاف اور امن کے لیے لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر اسلام کے لیے اور دین اور مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس دین کی جتنی تقسیم ہوتی ہے وہ سب دنیا کے فائدے اور نقصان کے پیش نظر ہوتی ہے حتہ کے بڑے بڑے صالحین بڑے بڑے مستقین وہ بعض اوقات ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں ہم نے بڑے مخلصین کو دیکھا کہ انہوں نے اسلامی انقلاب کے لیے ایک سٹی پیش کی بغیر اس کو دیکھے ہوئے تو قرآن و سنت کی وہ شاید اور وہ تفسیر کیا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے اور جس پر آج تک چلنے والا ایک گروہ موجود ہے اس کی پرواہ کیے بغیر ان کی اصل ان کے حالات سے متاثر ہوئی انہوں نے نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کر دی ایک عدل کا نظام اسلام کو ایک عدل کا نظام اور ایک ریفائی نظام سمجھ لیا اور عقیدے کی بات کو کھا گئے کہ اصل بنیاد تو ایمان ہے ایمان کی بنیاد پر ضروری نہیں کہ اہل اسلام کو ہمیشہ دنیا کے اندر مادی فتح ملے اصحاب القوب نے سب کو جلا دیا کیا پتا نہیں مادی طور پر تو شکست خردہ ہوئے دنیا کے سامنے اور ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ انبیاء تک قتل کیے گئے قرآن یہ کہتا ہے اور لوگوں نے اس پر اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ کے ایک دم نہ آنے کو زمین بنا کے ہم ہاتھ پکے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لگتا یہ رب مان کرنا کہ اللہ غازی ہے ان کی کرتوتوں سے یہ صرف موخر کر رہا ہے جو اس کی حکمت کا تقاضہ ہے اس دن تک جس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یہ زمین اور نامراد جسم سے ننگے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ایک ذلت کے عذاب میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس دن کوئی چارہ شار نہ ہوگا اس دن کیا کہیں گے یا لائی بینی بہنی کا وہ ازل مچھلی اس دن اپنے کریم کو اپنے شیطان کو مل کر مسلمت کہیں گے اے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا مجھوس موادیات مروا دیا اللہ فیصان کا کام ہے اور اپنے سادات اور بڑوں کو بھی کہیں گے کہ اللہ انہیں دگنا عذاب دے لان کبھی اور ان پر بہت بڑی لانت کا ہے یہ اس دن ان کا حال ہوگا ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے یور باد بار بار کا کبر اور انکار کر رہا ہوگا یلواد بار بار پر لانتیں بخار یہ روزے محسد ہوگا یہ دنیا میں شیطان ہے جو تینت دیتا ہے شیتان نے دل کی اس کی قوم کے امال کو ان کی نگاہ میں سجا دیا اور وہ شم کی سورج کی پوجا کرنے لگے یہ ہمیشہ یو ہی کرتا ہے یہ بڑا بہیمان ہے آپ یاد کیجئے بدر کے دن اس نے کیا کیا بدر کے دن آیا کفار کے پاس اور کہنے لگا لا غالب والا کمل من مین اللہ کو آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا جیسے شاید امریکہ کو آج شیطان کہہ رہا ہے شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یقین سے کہنا اللہ کا حکم ہو جاتا ہے مگر کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے ایسا شیطان یہ پہلے بھی کیا ہے اور آج بھی کرے گا یہ اس کی فطرت ہے اس کی فطرت ہماری دشمنی ہے وہ خود رام دہ درگاہ ہوا اس کی کوشش ہے کہ اپنے ساتھ اور جتنے لے جا سکتا ہے لے جائے اور اس نے مالک کو کہا تھا کہ نفیب بم اپنا پکا لے کر جاؤں گا تو اس نے بدر کے میدان میں جانے والے کفار کو جو کر وہ فرش ہے اور انتہائی شاندار اس وقت کے اسلحہ سے جا رہے اس وقت کے وہ میزاج بھی تھے اور سب کچھ تھا ان کے پاس تھا تعداد بھی بڑی زبردست اس نے کہا لا غالب القول یوم جنہ ناس آیا اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا اپنی کے بل بھاگ گیا بئیمان اور کہنے لگا بڑی امن کو میں تم سے بھائی بری ہوں اِنی مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر آ رہا پر اللہ. اللہ سے ڈرتا ہوں یہ اسی طرح کیا کرتا ہے کما خالی شیطان شیطان کی مثال دوسری جگہ اللہ نے کما خلی شیتان این انسان تو جب انسان تو یہ کفر فلم جب اس نے کفر کیا تو کہنے لگا اینی بڑی امن بھائی میں تم سے بڑی ہوں وہاں بھی امی بڑی امن کہا تھا جو مجھ سے رہ گیا پہلی آئے میں کہ میں تم سے بری ہوں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تو یہاں بھی کہتا امی بڑی ہوں جب فلما کفر کالا امی میں تو ڈرتا ہوں یہ اسی طرح دھوکے دیا کرتا ہے یہ دنیا دنیا کی محبت ختم اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کو پہچانے اور اللہ کی اتنی بڑی شاندار مملکت کے اندر اس کائنات کے اندر اللہ کی حکومت کا اچھی طرح سے تدبر و تفکر کے ساتھ اچھی طرح سے جائزہ لے اور اس کو دیکھے اس کا تجزیہ کرے پھر دیکھے میں کون ہوں کہاں سے آیا مجھے جانا تھا اس کی زندگی با مقصد ہو مثلاً ایک چک مثال دیتے ہیں اس کو دنیا کی ہر لذت بہت پہنچائی جائے اس کو بہترین ایش کے ساتھ موازا جائے دنیا کی کوئی نعمت نہیں جو اس کے پاس نہ ہو اور اسے خوشیاں منانے کے لیے چھوڑ دیا جائے مگر اسے پتا ہو کہ ان کریم پیغام آنے والا ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی کیا وہ خوشیاں اس کے لیے خوشیاں بنے گی وہ ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہوگی کسی چیز میں اس کے لیے کشش نہیں ہوگی اے کاش کے لوگوں کو جہنم کا یقین ہو تو وہ پھر اس دنیا پر ریت نہیں بلکہ اس دنیا کے نعمتوں کے پیچھے جو انہیں اللہ کو بھلانا چاہتی ہے وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ان نعمتوں کو سمجھ جیسے صحابہ کے نگاہ میں ہو گئی ہے رزمان اللہ احمد بھائی اسرے شخص اس کو یہ یقین ہو میری غربت میرے تکنیکی کے تکنیک کا تمام ایم تمام میری کمیاں کوتا وہ پوری ہونے والی بہترین نوکری یا کوئی شراکت داری یا کوئی پوزیشن مل گئی ہے, آنے ہے گے پاسپورٹ بھی آئے گا گھر میں عزت کے ساتھ لے کر جائیں گے آگے بھی استقبال ہوگا انہوں نے کہا کوئی چیز بھی ساتھ لانے کی ضرورت نہیں یہاں تو بادشاہوں کی طرح رہوگے اب اس کا اپنے گھر سے اپنی سواری سے اپنی تمام دنیا کی متاثر دل اٹھ جائے گا یہ اس وقت سوئے گا انسان سب کچھ کرے گا مگر اس کی نگاہیں اس میں جمی ہوگی کہ میں نے وہاں جانا ہے اور او نے نے اپنی چیزیں بیچ کر چلا جائے گا اور کوئی چیز اس کے لیے کچھ نہ رکھے گی اہل ایمان من کا یہی حال ہوتا ہے دنیا میں تکلیفیں پہنچتی ہیں تو جنت کو یاد کرتے ان کا سینہ باغ باغ ہو جاتا ہے دنیا میں راحتیں پہنچتی ہیں تو ان راحتوں کے مقابلے میں جنت کی راحتوں کو محسوس کر کے کبھی خوشی سے پھٹتے نہیں پاگل نہیں ہوتے بے وقوف نہیں ہوتے نہ خوشی میں اللہ کو بھولتے ہیں نہ کبھی زمین میں بھولتے ہیں آپ نے کہہ رحم و اللہ واقعہ تو زندگی بھر اکثر اور سامنا کر کرنا پڑتا اور جب ہاتھ اس عظیم کارنامے سے لوٹتے تو ان کے حاصل اور ان کے دشمن کوئی نہ کوئی ایسا چکر بنا دیتے کہ بادشاہ کو یہ یقین دلاتے کہ یہ ستنا اور فساد پھیلانے والا جب بھی توحید کا صاف پہلے کسی نے کیا اسے سپن اور فساد پھیلانے والا صاف کا سرحدوں پر تو فار جمع اور تمہیں آج یہ سوچی ہوئی مسلمانوں کو پھاڑ رہے تم کہتے ہو کہ ان ان عقائد والے لوگ جو ہیں ان کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا تم مسلمانوں میں تقسیم کر رہے جیسے ویسے مشرف نے کہا کہ اسلام آیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور یہ آج کے مسلمان اٹھے اور مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہوئی بس آج بات بڑی پرکشش ہے مگر بات بڑی خدیث لابتی بات ہے اس کا مطلب ہے جو بھی مسلمان کے نام سے آج دنیا میں پہچانا جا رہا ہے اس کو یہ نہ کہو کہ تم غلط ہو اس کی ہمدردی نہ کرو امت رحمت نہ بنو وہ بیچارہ نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے زکات ادا کرتا ہے وہ حلال کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اپنی بیوی کو پردہ کراتا ہے بچوں کو اسلامی تعلیم دلواتا ہے اس کا گھر ایک عجیب خوبصورت گھر ہے اس کے باوجود اس بیچارے کو جہارت کی وجہ سے دل پڑھنا چاہتا ہوں وہ نیت انسان ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ صرف اکبر ہے جو جمعرات کے دن میں جاتا ہوں علی اجمری کی قبر پر اور جا کر کہتا ہوں میری تیری ہے بتری رب کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں یار تم نیک لوگوں کو بھی دوڑانا چاہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں اللہ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں جب اسلامی حکومت کا قیام ہوگا جب ہم جیت جائیں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے یہ بالکل وہ روش ہے جو روش بھلانے والے اور بھول جانے والے ہیں آخرت کے پیش نظر کوئی مومن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بھائی جو اسلام سمجھ کر اس قربانیاں دے رہا ہے اللہ کے راستے میں یہ جہنم میں جہن اس کا گناہ ایسا ہو کہ اللہ اسے کبھی معافی کرے گا کیسے اس سے برداشت ہوگا کیا دشمن کے بھی اگر کپڑے کو پیچھے آگ لگ جائے آپ اسے ڈلتا وہ دیکھ سکتے ہیں مشکل کیا آپ دیکھ سکیں دیکھے تو آپ کا دشمن ہو آپ اسے کہیں کہ تیرے کپڑے میں آگ لگ چکی ہے اسے مجھے کیونکہ اسے معلوم نہیں اور یہ اب قریب بھڑکے گی کپڑے بھی غریب اس قسم کے ہیں کئی ہزشت کر پڑا ہوا ہو آپ کے ساتھ مخصوص بچہ ہو وہ کافر کا بچہ کون ہوداشت کرے کبھی نہیں برداشت کرے تو کیسے مومن برداشت کرے ہمارے شہر ابن قیدی رحمہ اللہ پوری امت کے امام پوری امت ان سے محبت کرتی تھی وہ سب کو کے ساتھ لڑا کرتے تھے ساری امت کے لیے جیسے یہ لوگ جو آج پوری امت کی جنگ لگ رہے ہیں اور یہود و نشارہ کے سامنے اپنے بدنوں کو انہوں نے فیسا سرائی دیوار کی طرح مرتب کر کے کھڑا کر دیا اب دن اور رات اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں یہ پوری امت کے مہرمان پوری امت ان کی احسان بن جائے اسی طرح ہمیشہ ہمارے آئندہ پوری امت کی ثقافت سوچتے رہے اور دین کرتے رہے تحریر محلہ ان حالات میں بھی احض ال جیسی کتاب ہوئی خوب بکری بڑا بداپتی آدمی تھا فرقیا چیز جس میں بہت سا شہر تحریر نے اس کا رد لکھا اور خرفیہ کا رد کیا کلامیوں کا رد کیا اشاعرہ کا رد کیا کون سا گمراہرکا جس کا ابن قیدیہ نے رد بھی اور جو مکھی لڑائی لڑتے تھے ایک طرف کفار سے لڑتے تھے ایک طرف داخلی ستنوں سے مسلمانوں کو بچا کر جنت کا راستہ صاف کرتے تھے ان کے لیے کانٹے ہٹاتے تھے جن جنت کے راستے سے بادشاہ کو لوگ کہتے ہیں یہ فساد پیدا کرنے والا ہے اور اسے جیل میں بھیج دیتے تو وہ کہتے آنا آنا جنتی فی صبری میں ایسا ہو, کچھ نصیب ہوں کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہوتی مجھے جام بھی نہیں ہوتی اور اگر تم جیل میں مجھے بھیجتے ہو تو یہ سجن یہ خل یہ میری خلوت ہے اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے اور اگر تم مجھے ملک سے شہر سے نکالتے ہو اور دوسرے شہر میں بڑی دفعہ انہیں شہر سے نکالا گیا اور دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا یہاں انہیں کوئی جانتا نہیں تھا کہ شاید کہ یہاں پر کوئی جانتا نہ ہوگا یہ دور دراز کا شہر ہے سمندر کے کنارے اور یہ بندوبست کیا گیا کہ یہاں میرے کو کر دے تو اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ وہاں بھی دیوانے پہنچ گئے پروانے پہنچ گئے اور اس میں پہلے وہاں بھی ایک معروف شہر کی حیثیت سے موجود تھے پر بات تم مجھے اپنے گھر سے نکالتے ہو دوسری جگہ پر ویرانے میں بھیجتے ہو یہ میرے لیے سیاحت ہے یہ اہل ایمان کی سوچ ہوا کرتی ہے ان کی نظریں اللہ پر جمی رہتی ہیں اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں وہ خوش نصیب ہے کہ سجر و حجر اور دنیا کی ہر چیز جو ہے اسے اس محبت کرتی ہے اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے جو غلط مسلم کی صحیح حدیث ہے سرف مسترک مستراک ایک جنازر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرا آپ نے کہا وہاں پر نام کے ساتھ کہا المستریف مستراہ لوگوں سے راحت پانے والا اور وہ جس سے راحت پائیں پیزے پوچھا گیا کون فرمایا کہ العبد المؤمن مومن بندہ یہ یہ استراحت پاتا ہے یہ راحت پاتا ہے دنیا اور دنیا کے تمام ایزاؤں سے اور اپنے اللہ رب العزت کی راحتیں جو جنت میں اس کی طرف چلا جاتا ہے مرنے کے بعد والا میں ہوں یہ فاجر بد نفی مشرے بل مان منافق ہے کہ یہ جب مرتا ہے تو اس طرح پارٹی ہے اس سے دنیا شجر و حجر اور ہر شہر اس, اس طرح پارٹی یہ حال ہے کافی کا اسی لیے جبرائیل کو بھیجا آئی اس طرح اسلامیہ عیسائی حدیث ہے بخاری کی کہ جاؤ جا کر دیکھو جنت کو دیکھا پوچھا کہ جنت کو دیکھا انہوں نے کہا ہاں میرے بندے اس جنت میں جانے کی خواہش کریں گے میں نے کہا یا آپ کروڑ کوئی بھی بندہ نہیں جو تری جنب جائے گا تیری جنت میں نہ جائے بحومن کرنا پھر کہا کہ کوئی جہنم کو دیکھ کر آؤ جہنم دیکھی جبراہیل علیہ سلاب اسلام نے اور آ کر یہ کہا کہ کوئی بندہ نہیں تیرا جو جہنم سے بچنے کے لیے کوشش نہ کرے کہا اب جا کر دیکھو تو جہنت کو اللہ نے تکلیفوں سے آزمائشوں سے دکھوں سے گھیر رکھا تھا اور को کو से سے اور چکو چون سے جہنم کو نفزات سے اور چکو چون سے گھیر رکھا تھا اب جبراہیم نے کہا کہ طرح کوئی خوش نصیب بندہ جنت میں جائے گا اور تیرا بہت سا مخلوق میں سے حصہ جو ہے وہ جہنم کو جائے گا تو حقیقت یہی ہے کہ اسلام قربانی کے ساتھ جو کہتا قربانی کے بغیر میں جنت کو پہنچ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے یہ اللہ کی نام بدلنے والی سنت ہے کہ وہ ضرور امتحان لے گا مگر قوت سے زیادہ نہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی اگر تا ایمان رکھتا ہو جنت پر اور جہنت پر اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اس دنیا کو آرک سمجھتا ہو تو اس کے لیے ہر مسئلے میں حل بس بہت پرانا بیمار بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہم کئی دیکھتے ہیں مومنی وہ اثر ہے ان کی بیماری ان کی جان نہیں چھوڑتی وہ جب سیتمند لوگوں کو دیکھتے تو ان میں شیطان میں شکری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ یہ یقین کر لیں کہ یہ بدن تو ہے ہی عارضی اس کے بدلے میں مجھے بڑے خوبصورت بدن ملنے والے انشاءاللہ ان کا یہ غم ٹل جائے گا ایک آدمی نے گاڑی بک کروائی ہوتی ہے اس کی گاڑی آنے والی ہے ایک مہینے دو مہینے تک وہ کمپنی اب اس کی گاڑی بڑی خراب ہے جگہ جگہ اسے رکا دیتی ہر روز اسے تنگ کرتی ہے جو ہی اللہ اسے قابل کرتا ہے کہ وہ بک کرواتا ہے بس گاڑی اب نہیں آنے والی ہے تو اس کو اب اس کی تکلیفیں تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی پہلے محسوس ہوتی تھی جبکہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ اچھی گاڑی خرید لے اب جب اللہ نے اسے یہ طاقت دے دی اب وہ بالکل بے پرواہ جب بھی کوئی کہتا ہے یار اس کو دبا ہے کہتا بس آ رہی ہے اچھی گاڑی نئی گاڑی آ رہی اگر وہ مل کو یہ یقین ہو جائے کہ جس جو ہے یہ تو میرا ساتھ دنیا میں بھی چھوڑ جائے گا میں بہترین غذائی کھاتا رہی اعلیٰ ترین ہو عمر بہرحال عمر ہے کمزوری آتی ہے اور ہر عمر سے اللہ تعالیٰ کے نے ہے تباہ مغلے کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ جو آدمی کو بالکل اس کے جیتے ہوئے اس سے جدا شروع تو یہ چیز ہی جی والی نہیں یہ رہنے والی چیز ہی نہیں اگر دنیا میں مجھے بیماری آ گئی ہے تو کیا مجھے اللہ اس کے بدلے میں اگر دنیا میں شفا نہ بھی ہوئی میں اسی طرح گزر گیا تو ایک خوبصورت اور بہترین ٹیپ پر بدل دینے والا نہیں وہ بدل جسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بدبو اور کسی تکلیف کے ساتھ ہم علاج نہیں کرے گا یہاں تک کہ پاشاب اور پاخانے کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی خوشبو ہی خوشبو ہوگی اس بدن میں لذات ہی لذاخ ہوں گی اور یہ بدن ایسا بدن ہوگا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور یہ بدن اور یہ آنکھیں اتنی زبردست آنکھیں ہوں گی کہ اس سے اللہ کا بیاج ہو سکے گا اللہ ہمیں اس جنت میں لے جائے آگے اور جہنم سے اسے رکھے اور ایک شخص کو اگر اللہ نے بہت دنیا کی ہمتیں دی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے بھائی مجھ سے کم تر ہے اسے دعا سکھائی الفم دلندی آفانی کا بھی بفادی اللہ کثیر خلق تقویلا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں میرے مالک کا کمال ہے کہ مجھے خویلت بھی فلاں پر بھی فلاں پر, فلا پر صحت میں بھی عقل میں بھی علم میں بھی اور کسی چیز میں بھی تو یہ تیرے باپ کا ورثہ نہیں ہے تیرے مالک کام سر کو دے تو یہ جسم جب میرا ساتھ چھوڑے تو دوسرا جسم مجھے اعلیٰ اور خوبصورت اور خوشبودار اور تیرے دیدار کے قابل تیرا دیدار کر سکے وہ جسم ملنے کی بجائے مجھے وہ جسم ملے کہ ہم کالی ہن جہنم میں یہ کالی ہن ہوں گے ان کا اوپر کا اونٹ جو ہے وہ ماتھے تک چڑھ جائے گا اور نیچے کا ان کا تھوڑی دن نیچے پہنچ جائے گا رنگ ان کے سیاہ ہوں گے اور ایک جلد جلے گی تو دوسری جلد چڑھائی جائے گی ورنہ جس کو آخرت یاد ہے جس کو موت یاد ہے اسے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے رہنے ایمان کے لیے تقدیر کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ وہ توحفہ ہے کہ یہ اس طرح سے مرتے ہیں کہ تو اس طرح سے جینے کی لالچ بھی نہیں رکھتے جب تک یہ کیفیت نہ پیدا ہوئی اسلام غالب نہیں آ اسلام کے غلطے کے لیے شرط ہے کوشش اور یہ کوشش توانائیت کھپانے کے بغیر نہیں ہوگی اللہ نے فرمایا بل تو سرون دنیا بل آئی رو بپا تم دنیا کی زندگانی کو استیار کرتے ہو ہم آئیے کتنی یہ سارا واقعات میں کر رہا ہوں سب سے پہلے میں اور پھر آپ اپنی زندگی کا تحریر کریں کہ ہماری بڑی بڑی ہے بڑی بڑی پالیسی ہوتی ہے آدمی کن لوگوں کے اندر رہ رہا ہے کن لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہوئے کوئی ہے ہم میں سے دوستوں کے بغیر جتے کے بغیر کوئی نہیں اس کا جتھا کون لوگ اللہ والوں کو دوست یہ دوستی میں اس کی ترجیح دنیا کی بنیاد پر ہے اور اس کی بیوی کس کو اپنی سہیلیاں بناتی ہے بچے کس کے ساتھ اس اٹھتے بیٹھتے اور کھیلتے ہیں یہ زندگی کی مہم ہی ہے دوست جو آدمی سے کروا سکتا ہے وہ بعض اوقات بات بھی نہیں کروا سکتا دوستی کی وجہ سے تو وہ بٹرتا ہے اور برباد ہوتا ہے اور شہان دوستی بن کر ہمیشہ ہلاک کرتا ہے اور قیامت والے دن ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور رسول کا راستہ اختیار کرتا اور فلانے کو خلیل نہ بناتا دوست نہ بناتا لقد ذکری از یا علی اس نے مجھے ذکر سے اللہ کی نصیحت سے بھٹکا دیا جبکہ اللہ نے خیر میری جھولی میں ڈال اور شیطان اسی طرح ساتھ چھوڑا کرتا ہے میدان میں پیش کرنے کے بعد خود نکل جاتا ہے اس نے تو جہانگڑ میں جانا ہی بدبخت بخش میں یہ تو اللہ کے ساتھ تکبر کی وجہ سے مقابلہ کر چکا ہے اور رام داس درگاہ ہو گیا ہے اس کو جتنی مولت بنی ہے ملی ہے وہ مولت اس برباد کن شخصیت میں اس ہمارے دشمن میں ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کرنی اور اہل ایمان ہمیشہ جنت پر نگاہ جمائے رکھتے ہیں اور اللہ نے فرما ہم نے امانت کو اس دین کے احکامات کو اس, اس دین کے عوامر کو حکموں کو اور اس دین میں جو منع کیے گئے رام پور کو شریعت اسلام کو توحید کے عقیدے کی بنیاد پر محمد کی سنت کے مطابق صلی علی بھی وآلی ہم نے اس کو پیش کیا آسمان پر زمین پر اور پہاڑ پر گویا کہ اللہ جب ان کو بھی چاہتا ہے ایک ساس کے ساتھ ہم کنار کرتا ہے اللہ انہوں ان نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے ملا اور ڈر گئے مالک نے یہ کہا کہ اگر ان پر عمل کرو گے احکامات پر اور ان کاموں سے جن سے بچنے کا حکم ہے بچو گے تو میں یہ جنت دوں گا اور وہ جنت جو جانتا ہے پھر اس کی لالچ میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے یا راتوں کو جلوب ہوں اور اہل ایمان سوئے ہوئے تھے کے گرم بستروں گے قتل کے ساتھ جسم چور ہے صبح سارا دن یہود نسارہ کے ساتھ جنگ کی مست کے جاسوسوں سے تکلیف انداز کی کھانے کو کچھ نہ ملا کھانے کو تو کیا ملنا تھا دھواں سوکھتے رقم دیا ہے مگر رات کو ستا اجاس اور ضرور مزہ آیا یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اپنے سے جدا ہو جائے تو چیز ہے اس کا نام ہے ایمان وہ انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں. یہ آخرت کے لالچی یا ربم خوف اللہ کو خوف کے ساتھ جہنم کے خوف کے ساتھ اور آخرت کے تمے کے ساتھ پکارتے دونوں چیزیں ان میں بجا موجود ہے اتنا خوف نہیں کہ اللہ سے مایوس کر دے اتنا جو ہے وہ لالچ نہیں ہے کہ یہ خوف کو بھول جائے اور اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ خارجی ہو جائے محبت اللہ اُلد کیا دیا. خوف زیادہ کی وجہ سے آدمی کسی شخص کے گنا کو برداشت نہیں کرتا اور خود سے بھی گنا ہو جائے تو سمجھتے اب تو اللہ مجھے کبھی بھی معاف کرے گا یہ ذرا نصیبی ہے بلکہ ان کا خوف جو ہے امید کے ساتھ اور امید خوف کے ساتھ ہے دونوں کے درمیان بھی مان جائے یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر کو چھوڑ کے اللہ کے یہ وہ لوگ ہیں تو نے امانت کو اسلام کو پیش کیا زمین پر آسمان پر پہاڑوں پر انہوں نے انکار کر بڑی امانت دیم السان انسان نے اسے اٹھا لیا ان نو کا نہ انسان تو ہے جائے نہ جائے اب اس آئے کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے بتا اگر آدمی تربیت نہ حاصل کرے وہ لمائش مت سے اگر تربیت حاصل کرے تو سمجھ کچھ مشکل نہیں ظلم اور جہول دو قسم سے ظلم ظلم کرنے والا ہے عدل کا الٹ ظلم ہے عدل ہے اللہ کی شریعت پر عمل کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو دل کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے وہ کام کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ عدم ہے عقیدے میں صرف ہونا زبان کا اظہار کرنا عمل سے امریک کرنا فرمانی کا اظہار کرنا یہ سب دل ہے تو سارے انسانوں کو غلوم کا ظالم کا سارے انسانوں کو جہور کا جاہل کا جاہل وہ ہے جسے بات کا پتہ نہ ہو اور وہ کر بیٹھے تو یہ دائیدات ہے اہم ایمان کتنے بڑے دردے کے ہوں ان میں بھی پتا پتہ کیا یہ دونوں صفتیں ان میں ان میں صرف ایک حد تک ہے انہیں اس حد تک نہیں پہنچتی کہ وہ شعوری ہو لاشعوری بشری کمزوری کے ساتھ ختم ہو جاتی آدم علی صلاب اسلام سے ختم ہونے دانا کھا لیا جس سے منع کیا گیا تو آج دو طرف نہ لگوایا کرے گاڑی بنکے جس طرح کسی ماشاء اللہ نیک میں گاڑیاں موٹر سائیکل مکانوں تک پہنچ جائے راستہ روکنا جو ہے یہ ساری دعوت کو روک لے لوگ گا اتنی اتنی دل لوگوں کو فتح ایک تو اس حد تک ہے جو کہ بشری کمزوری ہے اس پر سوائے توبہ کے استغفار کے کوئی چار کا ایک وہ ہے جو جان بوجھ کر ہٹا کرتے جان بوجھ کر اللہ کو بھلاتے یہ نشان بھولنا ہے ایک بھلانا یہ بےمان کفر تک پہنچتے یہ کس لیے اللہ نے کیا تاکہ لیعذب بل منافقات والمنافقات مشرقی بل کہ جو جان بوجھ سکوں کو صرف کے درجے تک پہنچے منافق ہو جائے پکے بڑے منافع جسا کہ اکبر والے اللہ عذاب دے مصرف مردوں اور مصرف عورتوں کو مصرف منافقوں اور منافقات کو عذاب دے بے بے بل راہو الل مؤمنین یہاں توبہ کا ذکر ہوا اس لیے خطا اور نسیات سے کوئی بڑی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے تم میں سے کوئی عمل کے بدل میں جنت میں نہیں جائے گا عمل کسی کا بدل نہیں ہے جنت کا پوچھا ولا یا رسول اللہ آپ بھی ولا آنا، میں بھی حتہ کہ اللہ کی رحمت میرے سامنے حال ہوئے معلوم و خط اور نسیات سے کوئی بنی نہیں یہ بس یہ سبادہ و تعالی جو ہے ان کی توبہ قبول کرے اللہ غفور رحیم اور اللہ غفوری اکڑنے کا حق تو کسی کو ہے ہی نہیں تکبر تو رائے کے جانے کے برابر بھی جہنم سے کبھی نہ نکلنے لے گا اور تکبر یہی ہے کہ آدمی کو مومنوں کے اندر کیا اس کی نیکی پر شیطان جو ہے افرانہ دکھا دے تو اپنی نیکی پر ناش کرے نیکی اگر ہے تو خطا نشان صاف ہے اگر محمد رسول اللہ اللہ صلی افضل المبیا امام الانبیاء یہ سما ہیں جب تک اللہ کی رحمت میرے سامنے حال نہ ہو تو میں بھی جنت اپنے امال کی وجہ سے نہیں دیا جاؤں گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے امال ذریعہ بہت بڑا ذریعہ ہے نبی محمد جیسے آباد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کر سکتا ہے مگر اس کے باوجود وہ ذریعہ ہے اسلط اللہ کی رحمت ہے جب تک کی کمر یوں ٹوٹ جائے گی پھر نوبل بھی کرتا ہے وہ مومن نکلتا ہے اللہ وعدہ کے سورہ نور ہے تم میں سے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور جن پر صالحہ کا رنگ چڑھ گیا ایسے مومن بن گئے کہ نگاہ ان کی آخرت کس جدی ہوئی ہے اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزار رہے تک نہ ضرور سے ضرور زمین میں خلافت دے گا جس طرح وہ پہلے ایمان والوں اور عمل کرنے والوں کو خلافتیں دیتے آ رہا ہے گویا کہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے لالا یہ لڑ نہ ہوں اس بار خوف امنا ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا پھر کیا ہوگا رنگی میری عبادت کے رنگ ہوں گے ہر طرح میرے ساتھ صرف کوئی نہ کرے گا اب اس نے اس کی شکریہ کی تو اللہ ایسے کو سدا دے گا اللہ پاک مجھے آپ کو ہر دم آخرت کو اپنا متم نظر بنانے کی توقی تعار سرمائے اس دنیا کو ہماری نگاہوں میں ہمارے دل میں اللہ آر نہیں کر دے جس طرح حقیقت آرتی ہے آمر اس بدن پر بھی بھروسہ کرنا ہم چھوڑ دیں جو کہ ہم سے ایک دن جدا ہونے والا ہے اور اس روح کو جس نے بعد میں بھی نئے بدن کے اندر ہمارے ساتھ ہونے اس کو غذا بہن پہنچاتے رہے اللہ کے ذکر کی اور صحیح نماز کی جو ہمارے زندگی کے ہر گوشے کو روشن کر دے آمین اور اللہ ہمیں اس, موت اس حال میں دے کہ ہمیں کچھ خوشخبری دینے والے ریشمی لباس جنت کے لیے ہوئے ملے آمین اور اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے تو پھر اس پہ ٹاٹ کے لباس لیے ہوئے مارنے کے لیے اور روح کو کھینچنے کے لیے ہمارے پاس آئے آمین یا رسب العال یا فی جانا چاہتا جی فوج میں Thank yeah. you.